ونوال بللہ من سرور انفوتنا ومن سیات اعمالنا من یاده اللہ صلی اللہ و دلالہ ومن یدلل فلاح دیالہ ونشاد اللہ الہ الا اللہ وعدہ وعدہ وعدہ لا شریک لہ ونشاد انہ محمد من عبدہ ورسیل قال اللہ و تبارک و تعالیٰ فی قرآن المجید والفرقان الحمید نب عبادیدین انال غصور الرحیم و انعذابی ہو والعذاب الحلیم صدق اللہ و صدق رسول النبی الدرین و نان و لازالک لمن شاہدین و شاکرین و رب العالمین سلام کے <سلام> بعد <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند پسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو کسی ڈر خوف لالچ کی وجہ سے اللہ و تبارک حق بیان کرنے کی عطا پر فرمائے اور حق پر چلنے کی حق سامین آج کل جتنا گمرائی پھیل رہی ہے وہ قرآن کو چھوڑنے پر یا تو پورے قرآن مجید کو نہیں مانتے یا پھر مانتے ہیں تعریف قرآن کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا یا مانا قرآن مجید کا بدل گیا ہر ایک اپنے اپنے مسلک کے مطابق جو امبا اشراف مفسرین نے بیان کیا ہے وہ اس کو بدل کر اپنے مذہب اور مسلک کی طرف یا وہی آیاتیں پڑھی اب جو جو بند ہے وہ توحید کی عطا پڑھے آیات پڑھے گا اور ذاتی اختیار کی جو عطی اختیار ہے وہ نہیں پڑھے گا اور جہاں رسولوں کا نبیوں کا اللہ نے ان کو طاقت دی ہے علم دیا ہے وہ آیاتیں نہیں پڑھیں گے فرض کیا وہ کہیں گے اللہ عالم الغیب ہے بھئی اللہ عالم الغیب ہے تو اس نے اپنا غیب کسی کو بتایا بھی ہے کہ نہیں تم ایک دکھا دو ایک حدیث پاک دکھا دو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہو میں نے علم غیب کسی کو نہیں دیا ایک قرآن ایک حدیث با ہم تمہارے ہاتھ پاؤں ہم پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں عالم الغیب ہوں اور رسولوں کو بھی بتاتا ہوں ماک اللہ الغیب اللہ ہی میں شاہ اللہ کی شانی کے علم غیب ہر ایک کو دے دے رسولوں کو چاہتا ہے جو وہ دیتا اب علم غیب رسولوں کے بغیر اور کسی کو آئی نہیں سکتا ہم علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ دور کی بات بتا دے کیا زمانہ مستقبل یا ماضی کی بات بتا دیں یہ علم غیب نہیں, یہ تو نجومیوں کے پاس ہی ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافر زمین کے نیچے جو تھی چیز بتا دیتے تو بےمانو علم غیب ہے ایسی چیز جو تمہارے ہمارے دماغ سے ماورا ہے یہ تو ادنا چیز ہے اللہ تعالی عام کو بھی بتا دیتا ہے معلوم ہوا جو رسولوں کو دیتا ہے وہ جانتا ہے یا رسول جانتا, ہے جانتا ہے اس کو علم غیب کہنا ہی بے وقوفی ہے کہ مستقبل کی بات بتا دی یا مادی کی یا دور کی چیز بتا دی اس کو نہیں کہتے اگر یہ ہو تو, تو اللہ پر ماتا ہے میں تو رسولوں کو دیتا ہوں کو دیتا ہی نہیں تو رسولوں کا علم غیب لوگوں کے دماغ ماحوسات سے مابرا ہوتا ہے جس طرح کہیں گے مدد پھر تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وادامی صاحب وادامی صاحب کسے کہتے ہیں کیونکہ بریلوی جو ہے یہ تو ہے بخشا بخشایا عالم کے پاس جاتا ہی نہیں یہ تو مسئلہ کی خراب ہے بریلو الح کمب سنتی و سنت خلفائے راشدین میری سنت پر ہو جاؤ اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر ہو جاؤ آپ بہ مانو ایک حدیث دکھاؤ اللہ نے فرمایا ہوا الح کمب حدیثی تمہارا تو مسلک ہی حدیث کے بہر ہے تمہارا مسلک حدیث نام بھی حدیث میں نہیں ہے الح کمب سنتی عالیہ سنت وال جماعت اصل اہل حدیث یہی ہے جو فکا پر عمل کرتے ہیں تو یہ ایسا ٹولہ ہے اب باؤ سلطان فرماتے ہیں شہر تہ تو کیا من شارت پی کم نام آسا ہوا تو بریلوی کہتا ہے کچھ پوچھا نہیں جائے گا اب بریلوی کہے گا آمد رسول مرحا آل سنت والجماعت کہتے تھے مقصود رسول من ہم بیٹھے ہیں بھی سوچو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جتنا بھی نہیں سمجھتے نہ عقل میں کوئی آئے ہماری ایسی عقل ماری نہیں سارے بیٹھے ہو نیچ سے نیچ بندہ میرے جیسا گناگار بط, بدکار اگر میں کہیں جاؤں کوئی مقصد لے جاؤں وہ نہ مانے میرے آنے کا جتنا اہتمام کریں جھلیاں لگائیں مرچاں لگائیں جو کچھ کریں ایمان سے میں پسند کروں گا جاپ پسند کرو گے یہی <سؤال> شیطانی لوگ آتے ہیں ووٹ والے جمہوریت والے لوگ آتے ہیں یہی بان اگر ایمان سے ان کو ووٹ نہ دو مقصد ہے تم آنے کا جتنا اہتمام کرو یہ پسند کریں گے نہیں تو سردار جہان کا بہمانو کہنا کائنات کا مالک جہاں دنیا کو اقل کچرا عقل کا پوری دنیا کو پھر بھی نہیں کہہ سکتے اکل کو کتنا آپ کو اللہ نے عقل سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ آمد رسول مقصد بھی لے آئے ہیں نہیں لے آئے مقصد اللہ نے آنف، مار سلام رسول ان تو آبے میرے رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے اس کا قانون اس کا حکم مانتے. سبحان اللہ تو مقصود آمد مقصود رسول مرحبا کا جو کہتے آمد رسول مرحبا مقصود نہیں اپناتے آپ کا حکم نہیں مانتے آپ کے قانون کو نہیں مانتے وہ بائیمان منافق ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی اور یہ بھی سنا ہوگا اللہ ربی کا درس ہونا لکھا ہوتا ہے یہ بھی سب منافق ہے تو دیکھو مسلمانوں قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے کال رسول یا ربی حاضر قرآن محدودہ یہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفات فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا مابو شکایت لگائے گا یار عالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو حسین بنایا کسی کو نہیں بنایا روایتی تکلیف نہیں ہوگی جو آپ کو پسند ہوگی ہو یا نہ ہو میں نے حق بیان کرنا اللہ نے فرمایا کیوں اللہ تبارک تعالیٰ سیرت پسند آئے بھائی مانو صورت پسند نئی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب حسین آئے حالانکہ ایسا حسین بنایا کسی کو بنایا ہی نہیں اللہ نے فرمایا سوائے حسن کو میرے محبوب کے آداد حسین سبحان اللہ آداد کیا ہے آداد کیا ہے دین اسلام دین یہ تو کہتے ہیں عربی سلطان آیا یہ بھی ساتھ قیدوں سونا دین اسلام لایا سبحان اللہ اسلام کو حسین علیہ رحمد ولی ہیں بھائی اللہ نے فرمایا صراط المستقیمہ صراط اللہ دینا نم تال مجھ سے راستہ مانگو میرے انعام والے لوگوں والا یہ نہیں فرمایا قرآن والا حدیث آلہ کیوں نہیں فرمایا اس لیے کہ ہر پندرہ حدیث قرآن نہیں سمجھ سکتا <سؤال> میرے انعام والے لوگوں نے سمجھا ہے تو من والا راستہ وہ سیدھے راستے پر یا رب العالمین کون انام نبی و صدیقینا و شہاد آئے وشوال میرے انعام والے لوگ نبی صدیق شہید اور ولی بھائی ساتھی انعامت ولی ہے نہیں جی جی ان کی کتابیں نہ پڑے عالم نہیں ہو سکتا جو مان رہا ہے کوئی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں بل گلو لاب کمال ہی کش بلی ہوتا ہے قرآن کے خوابے نہیں ہوتا ولی بن نہیں سکتا آپ سوچو آپ نے کیا فرمایا بل گلو لاب کمال ہی کشفت جاب جمال ہی حسنت جمیسا ہی وہی قرآن بھی آن کر محبوب تیری خسل ساری حسین ہے کسی بلی نے نہیں کہا در کیوں نہ رکھ کہتے ہیں ابھی در سے تو ہو آئیں گے اسلام پہ آنا مبارک ہے اگر اسلام کو حسین کہیں تو اسلام پہ آنا پڑے گا ارے در کو حسین کہیں تو در سے تو ہو کر آ جائے گی پیر میارنی شاہ صاحب فرماتے تھے یہ اللہ کا قانون ہر جگہ پر ہے کیونکہ محبوب ہر جگہ حاضر ناظر ناز مجھ پر ایک سوال کیا میں نے جلالپور بھٹیاں میں میں نے تقریر کیے دل میں اٹھایا کہتا ہے جی آپ کی ساری باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نازر ہے میں نے کہا یار میرا بھی سوال ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا شیتان حادر نادر ہے میرا الفاظ ابھی ختم ہوا وہاں جا رہا ہے اس کے پاس کوئی سوال ہی نہیں تھا علی پور میں میں نے اعلان کر دیا کہ میں سدھی اکبر جیسا ہوں سدی اکبر بدھ جیسے ہیں اب شور پڑ گیا بریلوی لڑنے کے لیے تیار دیوبند صحابہ سب اکٹھے ہو گئے کہ یار اس نے اس پر کیس کرو ایسے لڑنا چاہیے میں شام کو جا رہا تھا سید پر چوک ہے دیکھو تو بھرا ہوا ہے بریمی ساتھ دیوبل ساتھ اہل ساتھ اب وہ لڑ پڑتے لیکن اللہ نے مجھے بچایا انہوں نے مجھ پر سوال کر دیا کہ صدیق کے مطابق تمہارا کیا متعلق کیا عقیدہ ہے مجھ جیسے ہیں ایک کہنے لگا ہوئے ہم بھی آ کے بعد صدیق جیسا کوئی ہے نہیں تو کیسا ہے تو پڑو جب دیکھا سارے میں نے کہا یار تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو میں صدیق جیسا نہیں ہو سکتا ارے صدیق جیسا تو امت میں نہیں ہے اور آپ جیسا تو نبیوں اور رسولوں میں نہیں ہے سبحان اللہ کیا تو میرا یہ کلا نہیں تھا شاید یہ سمجھو میں نے انہیں سمجھانا تھا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہم مثال نہیں دے سکتے میں نے <تصفح> سمجھانے کے لیے بات اس <تصفح> دن بھی میں نے دیکھا ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر سورے فٹ پہ کوئی وہاں میں نے دیکھا بندہ ہی نہیں پتہ ہی تو خوش ہو گئے باقی ساروں کی بات سمجھ آ گئی ایک دن میں حدیث کی مسجد میں جا کر میں نے نماز پڑھی عالم کو بلایا یقین کرو میں روزے سے بیٹھا عالم کو بلایا میں نے کہا بھیا تم درود ابراہیمی پڑھنا ناجائز سمجھتے ہو اس بات سے میرا بڑا اتفاق ہوتا ہے ہاں جی ہے بھی ایسا ابھی دکھا سکتا ہوں لاہور چلو اہل حفیظ کی مسجد میں دکھا لکھا ہوا ادھر اللہ جل شاہ محمد یا نہیں لکھتے وہ بائی مانو اگر یا والے ہیں تو پھر کوئی پچھتا ہی نہیں جامی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر روداخن کیا یا بھی آتا تھا بچیوں میں ڈھیریوں میں کہیں آپ فرما دیتے تھے اس لیے یہ آیا تو مجھے سید کا پردہ توڑ کر اسے سلام کرنا پڑا اللہ یا والے مشرق ہے بائی مانو وہ فرما رہے ہیں تو ان سلطان ہے تو عالم یاب یہ تو حدیث عام ہے سینکڑے سال پر سینکڑے میلوں پر چاند ہو رہی ہے ساریا رحمت اللہ تو آپ خطبے میں کہے یا سوریا تو جبل یا ساری ہے تم کہتے ہو دور والے کو نہیں کہنا دو تو سینکڑے سفر تھا تم کہتے ہو یا اللہ کے سفار وہ تو ساریہ کو فرما رہے ہیں حضرت ابیل عمر صاحب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے آنے والے صدیق اور عمر کی پیروی کرنا کیا شان ہاں غلی کیا تھے آپ اصحاب سلاسہ کی تعریف فرماتے تھے مسلک بھی خراب ہیں دونوں طرح معیشت نہیں ہے دین نہیں ہے دنیا نہیں ہے ہر بات عام ہے ولی کا قور. پیر میں علی شاہ صاحب اصحاب سلاسہ کی تعریف فرماتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کتاب رضی اللہ تعالیٰ اصحاب سلاسہ جانتے ہیں نا حضرت ایک بریلوی نے کہا یا حضرت آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں نہیں فرماتے فرمایا میاں ایک بندہ کھڑا ہے اسے کتے, کتے کھل رہے ہیں ایک بندہ مکان پر اوپر محفوظ بیٹھا ہے تجھے کوئی کہے کہ کتوں سے اس کو بچا اس نے کہا وہ تو بے وقوف ہے آپ نے کہا تو وہی وہ ہے اللہ ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ماننے والے سارے ہیں نا ان کی اولا لیکن اصاب سلاسا کو کتے بھونک رہے اس لیے میں ان کی تعریف کرتا سبحان اللہ کری نے کہا شیعہ سے بات کرو آپ نے فرمایا میں مبہلا کر سکتا ہوں جس طرح مرزی مر کے گیا جتنا شیعہ آئیں گے مر کے جائیں گے فرمایا بحث سنی کرتا میں کیونکہ ہماری دلیل حدیث قرآن ہے یہ حدیث قرآن کو مانتے نہیں تو بحاس کی تو احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے امام حسین کو حریف کہا امام حسین کو مظلوم کہا فرمایا اس کے ساتھ کا کوئی مرتد ہے اللہ فرماتے ہیں مالک کے کون ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں دونوں جہان کی نیمتے ان کے خالی ہاتھ ہیں نے خود اس کو پسند کیا شہادت کو بھی خود پسند کیا اگر نہ کرتے تو آپ فرماتے ہیں لکش میں کروڑ جدید ہونا نہ امام حسین شہید ہوگا پسند فرمایا امام حسین الابدین ہتکڑی پہنے ہوئے ہیں کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خان تھا نے ہاتھ پہنی ہوئی ہے آپ نے ایسے فرمایا ہاتھ کریا وہاں جا کہتا ہے تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے میں نے اس لیے پہنی ہے کہ اگلے جہاں کے سے بچ جائے سارے بائیمان ہیں جو کہے ہے بھی ہے بابا ماں اجڑ گئی یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اجر کیا تو پھر میرا بات ہے شہادت کو جاننا کہتے ہیں تیسرے مقام پر ہے ولایات سے بھی پہلے ہے اللہ علیہ من و صدیقی نا وشواد تو قرآن مجید وعدہ میسا کہتے ہیں انبیاء رسولوں کو اللہ نے جمع فرمایا اور وعدہ لیا اپنے محبوب کے لیے ہر رسالت رشالت تقسیم ہوئی اسے وادامی ساتھ دے بند مانتے ہیں ما ہیں اسے کہتے ہیں وادامی ساتھ سمجھ آ رہی ہے کیسے لیا جا رہا ہے رسول جیدی. اور نبیوں سے جو پاک ہے ارے بعد لوگ کہتے ہیں قوالی جی مونے دلچسپی رحمت اللہ علی آپ نے ساتھ کے ساتھ نہیں سنی اگر ساتھ کے ساتھ سنی ہو تو سن لے بریمان سنت نبی کی بنتی ہے کسی ولی کی نہیں بنتی کیونکہ سنت اس کی بنتی ہے جس کا قول فیل واجب الما لو اور جس کا قول فیل واجب الما لو ضروری ہو گناہوں سے پاک ہو گناہوں سے پاک سوا نبی کے کوئی ہو ہی نہیں کون سی سو صحابہ کو بھی محفوظ کہا دیا ہے معصوم صرف اب جب بچوں کو معصوم کہتے ہیں یہ بھی جہل ہے معصوم سے کہتے ہیں جس سے صغیرہ گناہ ہو ہی بچوں سے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے جاتے جی کہتے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں قسم و قسم کے, کے بچے کرتے ہیں اس لیے معصوم سوام بھی آلح مسلام کے کوئی ہو ہی نہیں ہے تو معصوم جماعت سے پاک جماعت سے وعدہ لینے والے العالمین بلا ہے اور وعدہ لیا جا ہے جو سردار جہان کا اپنے محبوب سے بھی سننا میرا ایمان تازہ اللہ نے انبیاء سے کیا وعدہ لیا تو میرا محبوب آئے راتوں بہی میرے محبوب کے ساتھ ایمان بھی لانا فرد ہو گیا اللہ اور میرے محبوب کی مدد بھی کرو اللہ اللہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ سر کا وعدہ لے رہا ہے دیکھو کتنا بتاؤ والا بلا تھا کسی نا جیز مدد نہ کرو جائز اور تہیل گاری پر مدد کرو تو بے سا ایسے بزرگ کہتے ہیں مدد تو غریب مسئل دین کی واجب ہے تو ایسے ایسے بد مسلم قرآن مجید کو چھوڑ دیا یا سارا نہ مانا یا کچھ مانا کچھ نہ مانا یا مانے تبدیل کر دیے تاریخ قرآن عام ہے اس سے گمراہی کیونکہ ہم اسلاف کو چھوڑ کر پھر ہمارا دین نہیں بچتا اب دیکھو یہ تو اعلان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا نبے نب عبادی نلغفور رہیم یہ تو اعلان آپ سنا ہے سب سے سنا ہے آگے کیوں نہیں پڑھتے قرآن کو تعریف ہے قرآن چھوڑ دیا آگے اللہ نے فرمایا نبے نب عبادین نہیں ہے نلغفور الرحیم محبوب اعلان کر دے میں گفور الرحیم بھی ہوں انا ادابی أَنَّ ہوگا لذاب العلیم اور میں دردناک عذاب دینے والا بھی میں آگے اعلان نہیں کرتے میری رامت کی امید یہ کہتا ہے نا ایک ملا بیان کر رہا تھا کہ امید اور خوف کے درمیان ادب ایمان ہے امید اب وہ کہتا ہے وہ سارے اللہ سے تکڑے بھی نہ ہو وہ سارا ڈھلے بھی نہ ہو تھوڑی امید ارے اس کا معنی یہ ہے کہ امید بھی پوری رکھو اور خوف بھی پورا رکھو اللہ کی رحمت کی امید پر نیکی کرو اور اللہ کے عذاب کے خوف سے بتی سے بچو یہ سبحان اللہ ماں نہیں غلط کرتے یا چھوڑ دیتے ہیں تاریخ قرآن ہو گئے اب اللہ نے یہ تو آپ نے سنا ہے لا تک کہ نہ رحمت اللہ یہ سنا ہے نا آگے آگے بھی پڑھا ہے کس کے لیے یہ آیا تم اللہ نے فرمایا لا اللہ تک نہ اللہ تم اوئے میری رحمت سے لا امید مت آؤ میرے در پر سر رکھو سلامتی کے ساتھ دین کو قبول کرو تو وہاں طے بھو جاولی جی یہ تو گناگار کو بلا رہی ہے اس کا مطلب نہیں کہ گناہ کرو دکو. لا تک گنا گناہوں سے بچو مجھے مانو میرے دین کو مانو میرے سر در پر سر رکھو توبہ کرو پھر میں نے مجھے میری نیت لاؤ نیت مت کرو میں مت پڑے گی اصل بونی پڑے گی آگے نہیں پڑھے گے لا تک نہ تمہیں میں رہ بس ان تحریف قرآن اتنا ہو رہی ہے جس کی میں بیان نہیں کرتا ہار اب مولوی پڑھے گا نیلاب شریف والا کدمن اللہ علی المومنین لا بس آگے نہیں پڑھے گا رسول میں نام ہم یتل الحم آیات ہی وو لکی ہم وا مِنْ قَبْلُ محمود کتاب حکمت وہ بھی میں نے احسان کیا رسول دیا یہ نہیں فرمایا میں نے محمد دیا آج بھی ذات کا بےمان میلاد منا رہے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں محمد دیا کیونکہ ذات کا ملاد کافر بھی مناتے تھے آپ کو مانتے تھے سادک سمجھتے تھے فیصلہ کرواتے تھے جب آپ نے رسالت کا اعلان کیا پھر اکیلے ہو گیا اب بھی بائیمان یہ ذات کا میلا مناتے ہیں رسالت کا منائے تو رسالت احکام سے کام حکم ماننا پڑے گا تو اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا رسول دیا پھر اللہ نے فرمایا وما محمد ان رسول کوئی میرا محمد نی رسول ہے بے مانو محمد مانتے اور رسول کیوں نہیں مانتے رسول مانتے تو حکم ماننا پڑتا آج بھی ذات کا بائیمان ملاپ بنا رہے ہیں مثالت کا نہیں زور کی آواز کر کے پیر بے حمی شاہ صاحب گول والی سرکار سے ناد پڑھی اور مدینہ مدینہ کہا آپ نے اس منافق کو لے آؤ فرمایاؤ منافق کو مدینے والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار تم مدینہ مدینہ منافع کیوں کرتے ہو اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مدینہ کس کو زیادہ پیارا ہے تم بتاؤ بھائی ہے فرمایا بھائی مانو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے تم مدینے جا رہے ہو پھر آپ نے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا صحابی سے صحابی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا اسلام باپ کا نام اسلام قوم اسلام وطن اور فرمایا بے مانو مدین شریف پہ رہنے والا ہے وہ کہتا ہے وطن بھی اسلامی صحابی, آہ صحابی آہ نے پوچھا یار اس نے کہا وہ اسلام ہے ٹھیک وطن تو وطن پھر ہم ہاں آپ ہی اپنے نہیں بے شک دوسری بات فرمائی ہو بے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز دے کر مت میرے محبوب سے بولو <تصفح> نات جو بول رہا ہے اس سے بات کر رہا ہے رو صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے فرمایا یہ ہر زماں ہر جگہ یہ آیت کا مفہوم موجود ہے بے مانو چیخ کر مت پڑو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے اوپر آواز مت کرو ایمان تبارک چلا جائے اللہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز مت کرو عدد کرو میرے محبوب سے جب مخاطب ہو ورنہ تمہارے عام کا ہو جائیں گے قرآن مجیدہ سے میں پتہ بھی نہیں ہوگا بمایا یہ آیت ہر جگہ ہر زمان کیونکہ ہمارے نبی شاہد ہیں حاضر ناظر ہیں جب مخاطب ہو تو ایسا بولو اشعار پڑھو یہ ایمانات ہے جو نات کو لگے ہوئے سفی کر میں سلا سلامی سفری کر میں یہ سب حرام ہے محبوب کی آواز سے جب مخاطب ہو آواز دھیلی رکھ کیا پتہ کتنا آپ کی آواز سی او سے اوپر ہو جائے گی جتنا ایمان اکارت ہو جائے باتیں تو بہت ہے کیا کیا سمجھاؤں آپ کو معیشت بھی میں نے سمجھانی ہے جو ہے نا سکول والے سن لو کان کھول کر سکول والے ان کو کافر کہنے والا بے وقوف ہے خدا کی قسم یہ کافر نہیں ہیں یہ منافق ہیں اور منافق کسے کہتے ہیں پتا ہے نہیں ادھر ہم نہیں دیکھیں گے مولوی کے مکھی کے سیر جس جرم نظر آئے گا ادھر ارے جو مومن ہوتا ہے وہ مبدا پر نگاہ رکھتا ہے جو کافر منافق ہوتا ہے وہ محاسل پر نگاہ رکھتا ہے مبدا پر دیکھو شکر یہ ظلم یہ ستم یہ تشدد مبدا سکول ہے ان درندوں کے آگے رام کی اپیل کرنا ہی فضول پردو کی شکایت کرے گی بے وہ منافق قوم کہیں گے پردے خراب ہیں فیکٹری کی شکایت نہیں یہ تو بےمان سے بےمان منافق سے منافق بے وقوف ترین سے بھی یہی اصول ہے چیز خراب ہو دوائی خراب ہو پردہ خراب ہو اس کی خرابی فیکٹری اور کمپنی کی طرف کوئی بیٹھا ایسا بے وقوف جو دوائی خراب بنائے کمپنی کو اچھا کرے وہ تو ادھر ادھر ہے صحیح ادھر اندھے ہو جاتے ارے پرزا خراب کرے فیکٹری وہ اچھا کہے کوئی ایسا بہمان بیٹھا ہو ہاتھ کرا کہتے ہو پرزے خراب ہیں نہیں چپراسی سے لے کر ایک دکھاؤ بندے کا بیٹا تب بہمانو پرزے خراب ہے نہیں اچھی ہے یہ منافق ہیں منافق اسے کہتے ہیں جس کا اندر بہر ایک نہ ہو ارے جو ہے کافر اس کا اندر بحری لیبالی پیشاب کا اندر ہی پیشاب جو ہے مومن لیب والی دھد کا اندر بھی جو ہے منافق ارے لیبل دودھ کا اندر پیشاب یہ خطرناک ہے اللہ نے فرمایا پھر دار کے لس والے سب کو نساخت جہنم میں منافق ہوگا کہ یہ جو خطرناک یہ منافق ہے منافق اسے کہتے ہیں جس کا اندر بحر ایک نہ ہو باہر علم لکھا ہے جواب تو دو یا عالم کو دور لکھا ہے سورو جی علم ہے تو پڑھنے والوں کو عالم کیوں نہیں کہتے پھر ٹھنڈاری آل میں پٹواری سارے عالم ہے انہیں کہو بندے کے بیٹے بنو سور کے بچے بات اس لیے سور باہر علم لکھتے ہیں اندر گند تیار ہو رہے ہیں یہ منافق ہیں پھر غور سے سوچ ٹھیک تو ہے نہیں لا اللہ کونتا تھا سب ہم تو ہیں بس لکیر کے فقیر ذریع سوچا کہ کافروں کی فوج ساتھ بیٹھی ہے وہ بھی ایک سو پینتیس تھے اس سے قریب تھے منافقوں کی فوج پر اللہ نے پہاڑ اٹھا کر پھینک دیا ارے پھینک دیا نہیں پھینک دیا کافر پھر بیٹھے مجھے سمجھاؤ ان پر کیوں تھے ان پر سخت ناراض ہے باہر کلمہ اور کام کافروں سے بھی بستا دنیا کی کوئی حکومت اتنا دین کی دشمن اپنے مذہب کی دشمن قوم کی دشمن عوام کی دشمن معیشت کی دشمن دنیا کی کوئی حکومت پاکستان جیسی نہیں ہے درندے لٹیرے ایاس نہ آہل بد پوری دنیا پھر ایسی حکومت نہیں اور پوری دنیا پھر ہم جیسی دلی عوام نہیں کریں کہ لڑکا تباہ ہو جاتا ہے ایمان منافق تو لڑکی بھیج رہا ہے ایمان بےمان کیسا مسلمان کتنا منافقت ہے کہ کام کافروں سے وقت ہے اور کہنا نا اپنے آپ کو مسلمان ارے جو کشمیر کافروں کے ساتھ ہے وہ سلامت ہے نہیں جو ان کے ساتھ ہے وہ ترین لاکھ بندہ ختم ہوا ہے اٹھتر سو سو نو لاکھ بچہ ایک اور کیا چھپایا شہد وہاں سے عورتیں آ گئی مرات آ گئے یہ زلزلہ پروف مکان ہے جس طرح بس کا چکرا ہوتا ہے نا اس طرح بنے ہوئے انجن نہیں ہے لیکن آداب سے کون بچے گا ارے زمین میں دھنس جائیں گے حدیث پاک ہے بھاگیاں بھی آئے گی جلا کے رکھ دیں گی اور پتھر بنسیں گے اندر بندے بھاگیں گے چھتے توڑ کر سولہ دفعہ یہ دنیا نے کی ہے ستارہویں دفعہ آپ نے کی دین بھی نہیں اور معیشت بھی نہیں دنیا بھی نہیں اب حضرت امیر عمر ربی اللہ تعالیٰ نے یہ بےمان منافقت دیکھو ان سوروں کی اسکول والوں کی منافقت اور قوم کی منافقہ بائیمان ملاپ بنا رہا ہے سور اللہ نے فرمائے کیا کیا میرے محبوب نے کیا احسان میں نے کیا اور میرے محبوب نے کیا احسان تم پر کیا یتل <سؤال> وحم آیات <سؤال> ہی قرآن پر ذکی تمہیں پاک کر دیا یہ میرے محبوب کا احسان جانی کو جنا سے دور فاصر <سؤال> کو فسق سے دوں بے نماز کو نمازی بنا دیا بے رزید کو روزے دار بنا دیا ارے تمہیں پاک کیا یہ میرے محبوب کا احسان ہے یہ رسول کا احسان اور میں نے کیا تم کو دیا ایسا رسول جیسے نے تمہیں پاک کر دیا قرآن مجید ہے انسانوں نے قبل دلا ل مبین پہلے تو تم گمراہ تھے اب ہدایت پر آ گئے میں پوچھتا ہوں اس بائیمان سے جو نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا برے کام کرتا ہے اچھے کام نہیں کرتا وہ تو رسالت سے مستفید ہی نہیں ہوا اس بئیمان کا کیا ملاپ ہے کسی داڑھی منڈے کا ملاپ نہیں کسی زانی فاسک فاجے کا ملاد قرآن رسالت کا انکار کیا رسول کے الٹ کام کیا وہ تو پلیت کا پلیت رہ گیا جب وہ پاک ہی نہیں ہوا تو پھر وہ رسول کے بلاس کے سمے بہمان ہمیشہ کا بلاس یہ نہیں اس مہینہ ہے بہمان ہو کھانے پینے کیجیے گا یہ وہ مہینہ نہیں ہر وقت ہم ملاد میں ہیں اور خدا کی قسم حقیقی میلاد بتاؤں ارے نماز پر یہ ملاد اپنے رب سے ایمان لا یہ ملاد اسلام کا ہر کام کر یہ ملادی ملاد ہے یہ ملادری جھنڈیاں لگائے یہ ملا نے اشراف کیا یہ نام ارادو انہوں نے نکالا ہے یہ سور ملا کا دین ہے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت کی کتاب لائے یا رسول اللہ تعورات کی کتاب مل گئی آپ نے توجہ نہیں فرمائی تلاوت کرنے لگ گئے آپ ناراض ہو گئے چہرہ آپ کا مبارک رنجیدہ ہو گیا صدیق اکبر نے فرمایا ہے عمر تجھے رونے والی اور چہرہ روئے تم نے آپ کا چہرہ مبارک رنجیدہ کر دیا اب اس دیکھا حضرت امیر م کہاں یور ارد کی یار بول مین تیری پناہ میں نے تیرے محبوب کو رنگ کر دیا ہم تیرے رب ہونے پر دین اسلام ہونے پر آپ کے رسول ہونے پر ہم راضی ہیں قرآن کتاب ہونے پر کلمہ پھر آپ نے توجہ فرمائی آپ نے او میرے قرآن کو چھوڑ کر تو کا قانون چلاؤ گے تو آسمانی کتاب ہے نہیں yeah. وہ بہیمانا بتا رہا ہوں تجھے بہیمان ایسے مسلمان کہلانے والا منافق فرمایا میری طوریت قرآن کو چھوڑ کر تو کا قانون اور حکم چلاؤ گے گمراہ ہوتا ہو فرمایا موسا علیہ السلام آئے اس کو بھی میرا قانون اور میرا حکم ماننا پڑے گا جہاں موسی علیہ السلام کا قانون چلتا تو وہاں برٹش کا چلا رہا ہے جو ماں پر چڑھ جائے تو بھی تو ماں پر چڑھ جائے گا جب اس کا قانون ارے سور کھائیں کتے کھائیں بائی مانو قانون برٹش کا چلا رہے ہو رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے کی رسالت منسوخ ہوتا ہے رسالت آحکام سے تعبیر ہے سمجھنا یعنی آکام منسوخ ہو جاتے ہیں تو آپ کو اللہ نے اس لیے بھیجا آپ کے اللہ نے غیرت میں گوارہ نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی رسول ناسک ہو ارے میرا محبوب سخ کا ناسک ہو میرے محبوب کا نا سے کوئی ہوئی ماں سور مرتب منافق کتا سور جس کا رسول ناسک اس ماں چوت کو تو انہیں ناصر بنا دیا اس نے کہا بچہ دو میں پڑھاؤں گا رسول برٹش کو مانے گا ہم نے کہا یہ بچہ لو پیسے دو جو کچھ کہو تو تو ترٹش کا ملاد منا بےمان رسول کا ملاد منا ہی مزاق سنتی ہے رسالت کو تو ہمارا پھر ایک بےمانوں سے میرا سوال ہے اسکول والوں سے بے مان مرتدو دوسرے کہ امامت کے قسم تین ہے کتنے آئے امامت کو گرا کسے کہتے ہیں چھوٹی امامت خطر نہیں ہے کیونکہ برلا ہے بخشا ہوا یہ تو کہیں جاتا نہیں نہ پوچھ ہے یہ تو بس بغیر کیے بخشا ہوا ہے ونگائے تارک ونگ ہے ونگائے پنندا ردا تاریخ راہ خادا مردید تار نے فرمایا بےمان منافک اسلام کے کام نہیں کرے گا کہے گا اللہ تعالی ہمیں خود بخود بخش کیوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے رحمت نہیں ہے میں <سلام> بھائی مانوں سے پوچھتا ہوں وہ رحمت ہیں اللہ نے اس دنیا کو کہا وہ ملح یا پھر دنیا کی زندگیا والی کھیل کود بلدار الآخرات خیرو آب کا آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا اور اونچا ہمیشہ دنیا پھیلا دے اللہ یہ تو کہتا ہے رز تعلیم میں اللہ تعالیٰ رز دیتا ہی ارے جب یہ باتل فنا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ زمین کو فرمائے گا زمین اپنی لکھتے ہیں ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ جماعت بندوق کے انار کے سا... آدھے انار کے سائے میں بیٹھے گی اور ایک جماعت سیر ہو جائے گی تھوڑی کاش کرے گا اور سیکڑے من وہ یہ صورت تو روزی تمہاری چیز ہے بھائی مانو تمہیں پتا نہیں کہ تعلیم والے کیا کر رہے ہیں ان میں معیشت ہی نہیں ہے سمجھاتا ہوں دین بھی نہیں ہے ان سوروں کے پاس دنیا بھی نہیں ہے معیشت بھی تباہ بستا درمیانی گستا کیا ہے درمیانی امامت کبرا بڑی یہ سپاہی سے لے کر سدرتا کے یہ امامت ہے کوبرا امامت ہے اب بائیمان قوم کیسی ہے منافق سود پاکستان کی میں نے کہا ارے قولی فیلی مالی پابندی ہوتی ہے قولی فیلی مالی کہیں گے کیا پڑھے بھی بیٹھے ہوں گے کہیں گے لی فیلی مالی پابندی ہوتی ہے اور کولی فیلی مالی آزادی ہوتی ہے بتا سکتے ہیں کولی فیلی مالی کیا چیز ہے پڑھے بھی بیٹھے ہوں گے ارے کولی طور آزاد زبانی طور آزاد جو تیرا دل کہے کہے کوئی پابندی نہیں ہے زبانی طور آزاد ارے مولوی کا مقام کیا ہے شورا کیوں ہے چالیس مولوی تمہیں مسئلہ بتایا نہ مانو وہ منا نہیں سکتا جو بے وقوف کہتا ہے وہ زبردستی منا سکتا ہے ہاتھ کڑا کرو دیمی. ارے منا سکتا ہے دیمی. قوم ماننے میں آزاد وہ منانے میں کمزور کمزور پر گرفت کرنا بوجھ اور دل دلے کا کام ہے دیمی. اور آزادی پر چونکنا بے وقوف ترین بےمان کا کام ہے آزاد چونکتا کیوں ہے مولوی کے مقام میں کالی طور آزاد فیلی کام فیلی کیا ہے جو کام کرتے ہو تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو فیلی تو آزاد ہو گئے مالی طور آزاد آپ روپیہ کہیں کو دیں کسی کو نہ دیں کوئی آپ کا روپیہ نہیں چھین سکتا یہ مالی طور آزاد اچھا مولوی تمہیں کہیں نماز پڑھو چالیس مولوی نہ پڑھو تو پڑھا سکتا ہے ذکر میں یہ بھی کہہ دوں حضرت کے فاؤل <سؤال> مومنی محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جو موم منافق بائیمان کو میری تقریر فائدہ ہی نہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتا سمجھے گا تو پڈی مار جائے ہاں بھائی پڑھا سکتا ہے زبردستی پہلی طور ادا پاک کا پارک روپیہ مانگے دو یا نہ دو وہ چھین سکتا ہے ہم سمجھ گئے مولوی کے مقام میں امامت سو ہے قوم قولی طور بھی آزاد ہے فیلی طور بھی آزاد ہے مالی طور بھی آزاد ہے <سلام> <سلام> پھر سور قوم در گرفت کرتی ہے یہ بزدل سور کا کام ہے دلے کا کام ہے جو کمزور پر گرفت کرے ارے بہادر وہ ہے جو طاقتور پر کرے ہاکم کے بیروا سلطنت مروب ناباشاہ فرمایا حاکم وہ ہے باہر والے ملکوں کا اس پر روپ ہی نہ ہو اگر روپ ہو وہ دل ہے کہ عوام کے لیے حکومت نہیں عوام تو ہے کیونکہ ارے باہر جو فتوحات کرتے ہیں سورو وہ خالد بن ولی بن محمد عوام پر غلط کرنے والوں کا چنگیز نہ ہے دلے تم باہر رام رام کرتے ہو ہمارے لیے شیر بنے ہو <سلام> ایسا یہ <سلام> <سلام> <سلام> بدل دلے کا کام ہے کہ باہر رام رام کرے عوام کے لیے مٹھی بانے اور طاقت کا استعمال کرے کیونکہ کفر کا قانون طاقت اور ظلم کے سوا اعلان کر دو بھائی مانو تم طاقت ہی استعمال نہ نہ کرو ظلم نہیں کرو تم کفر کا قانون چلا کے دو اسلام کا قانون رحم اور انصاف پر ہے کفر کا قانون ظلم اور طاقت پر ہے اس لیے سور بندو کو برو کو بام مرا رہے ہیں بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں اور عوام کے لیے شیر ان کو کہے نا امریکہ تم آپس میں برا کرو یہ کرنے لگتا ہے ہمارے لیے شیر بنے ہوئے ہیں اور سورخ نے پہلے تو سنایا اوسط حاکم کہ بیروا سلطنت مروب نہ باشک حاکم نیست حاکم کے اندرون سلطنت محبوب نہ باشک مادو جی وہ بھی حاکم نہیں ہے جو عوام میں محبوب نہ ہو کیونکہ جو محبوب ہوتے تھے وہ دن رات چلتے پھرتے تھے عوام کی سب سورو کا تم محبوب ہو باہر نکلو چوہے کی طرح چھپے ہوئے ہو ہمارے مسلمان حکمران تو دندلا چلتے تھے عوام سے محبت کرتے تھے ناجائز نہ کرتے تھے تم سورو تمہیں اپنا ظلم بہر نہیں آنے دیتا کہ ہم جائیں یہ تو عوام میں گولی مار دے گی تو ہاچم کیسے دونوں طرح نہ تمہارا باہر کہیں روپ ہے بیر والوں کا روپ ہے اور نہ تم اندر میں محبوب ہو ظالم تم ڈاکو پاسٹ کھا جا حاکم نہیں ہو سکتے وہ سکول والے آزاد ہوگی جس طرح چھوٹے گھر سے سننا جس طرح چھوٹا بچہ کپڑا اتار کر سڑک پر ہو جائے یہ امامت سغرا چھوٹی امامت قولی فیلی مالی طور اور قوم آزاد امامت استادی امامت ہے استاد درمیانی امامت پیر نماز کا کہے اثر تو ہوگا نہ پڑھو تو زور سے وہ بھی نہیں ہے آئے بھائی نہ بھی کہوں امامت چپڑا سی ڈی سی کمشنر خاندار یہ امامت کبرا ہے بائی مان وہاں قوم آزاد نہیں ہے تمہیں پچاس گالی دے برداشت کرنی پڑے گی تمہیں کہے ننگا ہو کر نا ناچنا پڑے گا وہ نماز نہیں پڑھا سکتا بائیمان سوچے تو پیسہ بھی لوٹ سکتا جس طرح مرضی ایک قطع داس کو لے کر رشوت امر جرائم ہے قبض ام امراض ہے یہ بائیمان سکول والے کیا ہیں ارے رشوت امل امراض قبض ام امراض تمام مردیں قبض سے پیدا ہوتی ہیں اور رشوت امل جرائم تمام جرم رشوت سے پیدا ہوتے ہیں یہ ظلم اور طاقت کا ہے کہ ہزار روپیہ دے میں ہے رشوت کا چور پیتا جا رہا ہے یہ بے مانو ظلم طاقت سے چلا رہے ہو انصاف اور رحم کرو تو وہ خود سدا سے وہ سہ سمجھ آئی ہے کوئی شاندار کا ننگا ہوتا ہے پیسہ بھی لو وہ امامت کبرا ہے امامت وسطہ درمیانہ بچہ ننگا ہو جائے امامت کبرا میں ننگا ہو کر کھڑا جاؤں مجھے اس بائیمان لانتی اس سور حکومت ہو جا کوئی ہو مجھے بتاؤ کہ چھوٹا بچہ بھی ننگا کھڑا ہے درمیانہ بھی ننگا کھڑا ہے میں بھی ننگا کھڑا ہوں قوم اس کو پیٹ دیا مجھے کچھ نہیں ایسا ہے سور امامت کبرا کو کچھ کہتے نہیں جس کا دور ہے امامت سورا? یہ یہودی سیکھا پہلے فرما گئے ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا میں ایسا ہے لیکن سمجھنے کے لیے اقل اور ایمان دو چیز ایمان اور اقل ایک چیز ایک بیٹے نے باپ یہودی سے کہا نصیحت فرمائیے ارے بیٹا بنایا احمد علی گڑی کو اور باپ بنایا میں کالے نصیحت فرماؤ ابا جی نصیحت فرماؤ اس نے کہا وہ میرا حکم میروں کو سنائیے پاکستان تو بھی کہو میری اب پوترے تھی بھی یہ انہیں گینار سنا دیں کیا قانون اور تعلیم ہمارا اپنا یہ حرام حلال کیا ہے جو مرضی ہے پاکستانی عوام میرے بیٹے کو کہہ دیں گے کہ تھی میرا پوترا سن گئے قانونی سادہ اپناؤ تعلیم ہی سادہ پڑھو فائدہ تو اب کیا ہے تھوڑے اوپر کوئی حرام حلال کا ہی نہیں چوک دوارا دے لا کے کھاؤ صرف وہ شیر نہیں ہے مشاہدہ بھی ہے ایسا ہے نا مشاہدہ بھی ہے ہے ایماندار کے لیے جو ان ہے اس کے لیے قانون ان کا تعلیم حرام ہر ہے ان کے لیے کچھ محفلوں کو ہماری تہذیب سے سجائیے اور نشانہ تنقید مولوی کو تھے کہ میرے سوروں کو کچھ نہیں کہنا تمہیں ماریں لوٹیں تمہاری ماں سے برا کریں بہن سے برا کریں ان کو کچھ نہیں کہنا کون نے کہا مولوی خراب نشان تنقید کیوں سو مولوی اکٹھا ہو جائے بے مانو ایک بندے کی چوری واپس نہیں کرا جائے. کمزور کورس دشانہ بناؤ میرے کو نہ بناؤ وہ صحیح ہو جائے گا تو علاقے کو راہ دے گا اس پر تجویز کرنی نہیں ہے میرے بیٹو اور بھائی مان آگے کہا آحل اللہ کے پاس جانا شیر ہے ضرورت پیش ہے تو ہمارے پاس آ جائے اور گئے خرچ سعودیا لے جو سور نبیوں کو غیر اللہ کہتے ہیں ولیوں کو غیر اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ کا ایمان کوئی نہیں مجھے قرآن دکھاؤ اللہ نے کسی کو فرمایا نبی اللہ نبی اللہ شفی اللہ خلیل اللہ حبیب اللہ روح اللہ نجیب وہ سورو کسی نبی کو اللہ نے غیر اللہ فرمایا ہی تم ان کو غیر اللہ کہتے ہو تو اہل اللہ ہے اور آل اللہ کی شان ہے مردہ زندہ کرے کہے گا اللہ نے کیا بے اب, بے اب بے ابراہیم علیہ السلام الحل اللہ ہے وہ کہتا ہے اللہ مارتا ہے اللہ دلاتا ہے ارے ہے غیر اللہ وہ کہتا ہے آنا ہوئی میں مارتا ہوں میں دلاتا ہوں بے باقی ولی سالے ان لوگ انہیں اللہ نے فرمایا اولیاء لیا اللہ میرے دوست تو بھائی ماں آہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے علیہ السلام میرے نے کیا کیا یا رب العالمین نمازیں پڑی روزے سب کچھ آپ نے فرمایا یہ اپنے لیے کیا میرے لیے کر میرے دوست کو دوست سمجھ اور میرے دشمن کو دشمن یہ بات نہیں یہ بات نہیں کیا کروں اس آحل اللہ کی میں وضاحت کروں تو تین یہاں ہی ختم ہو جائے گا میں نے معیشت بھی بیان کر دی یہ سکول والے بائیمان ارے دین بھی نہیں ہے تیری دنیا بھی تو اس کو روزی سمجھا یہ تو سارے نکمے کھانے لوٹنے والے ہیں اسکول سے کلا کچھ جاٹ رہا ہے جس کو تو انپڑھ کہتا ہے یہ سب اس کو کھا رہے ہیں تم بھی اس کو جاٹ بھوت جائے تو صحیح شروع کہتے ہیں آجاٹ بھوت آئی اگر یہ نہ ہوتا تو ماں کی پہچان نہ ہوتی ایک بادشاہ جا رہا کسان سویا پڑا درخت کی سایا تھوڑا تھوڑا دھوپ آ رہی ہے وہ نیند کر رہا ہے حل جو پہلے ہل جو کسی نے دیکھا ہوگا اب تو یہ یاد ہے اس نے کہا یہ تو بہوش لوگ ہیں ڈھیلوں پر سویا ہوا ہے دھوپ یہ تو بہوش ہے اس نے سنی وہ گیا کہ بادشاہ سلامت میری دعوت ہے کیا کالما ہال چلاؤں گا آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے پیدا کام نہیں کرنا صرف چلتے رہنا اس mm -hmm. نے کہا ٹھیک ہے اس وقت جو بات کا وعدہ کرتے تھے وہ پورا فرما دیں اس نے بیوی کو کہا کہ روٹی دیکھیے کیسے कै, پممن لسی سے ایسے وہ اس لوگ کہیں اس نے بیوی کو کہا تھوڑی دیر کر کے آنا اور اوپر والا جو پممن پکا ہے وہ کچا تھوڑا رکھنا mm -hmm. لسی کا ڈولا بھی کھٹا میرے میں نمک ملا ملانا اس کے لیے الحدہ ڈولا گیا دانا تھا جا جب حال چلتا رہا چلتا رہا حال چلائے ادھر دیکھے کہ روٹی کب آئے گی آ جاتی ہے ارے روٹی آئی ابھی وہ کھلایا اس نے بیلو کو وہ جھپتا اوپر والی روٹی وہی لسی لے کر ساری کھا بھی. بیٹھے رہے بادشاہ سلامت نہیں بادشاہ سلامت ابھی تو میں نے چلنا وہ روٹی او کھا کے بھی حال چلاتے ہیں چلاتا رہا بارہ بجے اس نے ایک بجا دیا اب جو ہی اس نے بیل کھڑائے بادشاہ جو دوڑا اس درخت کے نیچے اسے ڈھیلوں پر جو سویا پتہ نہیں تھا نام <مت hanno> رات ایک دن جاٹ والا کام کر تیری ماں کو بھی پہچان تو دل کچھ کہتا ہے جو کما کر کھلاتا ہے سوروں ان کو جہل کہتے ہو بھائی مانو سکوں معیشت سمجھاؤ معیشت ان سوروں کو میں مشرتی ال بیٹے تو میں کا سور جہل پروفیسر کو پتا کیا ہے کہ معاشرت معاشیہ ہے کیا میں سمجھاتا ہوں حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے سننا بوڑھا بندہ ہوں زور سے بول رہا ہوں میری بات ایسے نہیں اس سے کہ دماغ میں ٹکانا ہے سوچنا بھی ہے فکر بھی کرنا کہ معیشت کیا چیز ہے اور یہ سکول والے سور کیا چیز ہے نہ دین ہے نہ تو کیوں تو کہتا ہے یہ ماسی درگاہ آپ عراق پر حملہ کیا کافر بادشاہ قیدی ہو کر آ گیا آپ نے فرمایا ہوئے کلما پر اس نے کہا نہیں پڑتا تو آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو اس نے عرض کی امیر المومنین مجھے پانی تو پینے دو آپ نے فرمایا پانی دے دو اس کو پانی دیا عرض کی امیر المومنین جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کر دا. وعدہ کرو آپ نے فرمایا وعدہ ہو گیا اس نے برتن گیرا پانی ڈو دیا پانی کیا گرا دیا اس نے عرض کیا اب امیر المومنین نے آپ نے وعدہ کیا تھا میں نے یہ پانی نہیں پیا آپ نے مجھے قتل نہیں کر لیا آپ حیران رہ گئے کہ کافر ہو کر ہمیں چکر دے گیا آپ فرمایا ہوئے نامرد یہ سمجھدار ہے میرے دوست کے پاس رکھو شاید مسلمان ہو گیا. رکھا گیا مختصر وہ مسلمان ہو گیا آپ <سلام> نے <سلام> <سلام> فرمایا جاؤ عراق کی بات شاہی کر تو اس نے کہا میں بادشاہی نہیں کرتا مجھے ایک مربع زمین دے دو میں کاشت کر کے کھاتا رہوں گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سارے ملک کا بادشاہ تھا جاؤ سرکاری زمین سے ایک مربع اس کو دے سرکاری زمین سے گئے ایک مرلا بنجر نہ تھا کوش نکوش تھی عوام خوشحال تھی ہر چیز ہر کے گھر معیشت سمجھا رہا ہوں کوئی بیٹھا ہو اسکول سے پوچھو کہ تمہیں معاشرتی علوم جو پڑھاتے ہو معیشت کیا شاید بتاؤ تو صحیح بئی مانو تمہیں پتا نہیں معیشت معاشی ترقی کا سبب کاشتکاری ہے بہمانو کاشتکار کو مار رہے ہو ادھر بوٹیاں لگا رہے ہو سڑکیں ادھر پیسہ خرچ کر رہے ہو بائیمانو کسان کو کچھ دیتے نہیں کھاد مانگی ہر چیز اسے روزی نہیں واپس آ گیا امیر المومنین کوئی جگہ بنجر ہے نہیں وہ کافر نے کہا امیر المومنین میں ملک کو زرخیز بنایا اور ملک کی ترقی کا سبب مواشت اور کاشتکاری کیا ہے اگر ایک مرلہ بنجر ہو گیا قیامت کے دن میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا اب مل تو غذا یہی فرماتے ہیں کہ بادشاہ حکومت جو ملک کو ترقی دینا چاہے وہ کاشتکاری میں یہ سورو فیکشنوں میں کروڑا کرتو میں بےمان کروڑا اور کاشتکار کو مارے زمینیں بنجر چلو ری سے ان سورو کا دیکھو بارڈر تک سب زمینیں ہاؤسنگ سکیم میں لگی ہوئی ہیں بنجاری بنجر نہ گھاس ملتا ہے نہ سبزی ملتی ہے گھاس ملتا ہے پھر دور سے لاتے ہیں ڈیڑھ دو سو ہر جگہ ہاؤسنگ سکیم سورو یہ دنیا تباہ ہونی ہے <تصفيق> سو سو میر تک دیا جلنا ہے نشان تین نشانی ہے عورتیں بے پرد امام قطبی سرکار فرماتے ہیں جس قوم کی عورتیں باپرد ہوگی اس قوم کو اللہ تعالیٰ کیا قوم پرسے کی وجہ سے پڑتا واجب ہے حکم فرض کا رکھتا ہے منافق بے پرد ہوتا ہے بے غیرت ہوتا ہے حدیث باب جو ہے ایک وقت آئے گا جتنے بندے نماز پڑھیں گے مسجد میں مومن ایک نہ ہو یہی <تصفح> ہے بے غیرت دلّ جہاں بیٹا نہیں بچتا سور لڑکی جا رہی ہے تو دلّت بے غیرت کے پاس غیرت اور ایمان ہی اکٹھے رہتا ہے بحث کے دروازے پر لکھا ہے کہ بے غیرت پر بحث حرام <تصفح> اللہ نے لکھ دیا اور حدیث پاک ہے کہ دیوس پر اب <تصفح> فرماتے ہیں امام ابو بوہنی فرحمت اللہ علیہ جیسا عورت بازار میں یہ ہاتھ کی ہتھیلی نکال کر باہر جاتی ہے اسے غیرت نہیں آتی وہ د ایک بزرگ فرماتے ہیں بےمان چہرہ عورت کا ڈھانپ لے اور ننگا بھیج دے کیونکہ سودا چہرے سے ہوتا ہے آنکھ کو شیطان کی تیر کہا ہے یعنی جو چہرہ نکال کر پھرے وہ ننگی عورت سے بھی بدتر ہے کون سی بات کر رہا تھا یہ منٹ کی نشانی ہے بات غور سے سنے معیشت معیشت ہے بھائی سڑک کفرآباد سے لے کر بیس بیس چالیس چالیس فٹ درمیان میں پری ہے خالی جہاں چکر آتا ہے دو بیگ ہے زمین وصور کے بچے یہی غریب کو دے دو رحمہ بن عبداللہ نے آتے ہی غریبوں کو مکان بنوا دیے اپنی زمین میں بھی اور سرکاری زمین میں بھی سب سنتے ہو سور شریف جاؤ لدر پنڈ کے ساتھ پانچ پیگھے غریب سرکاری زمین میں غریبوں نے مکان بنائے تھے اس سور نے بلڈوز اب دیا اور ایسی کوٹیا چار ایکڑ میں اور نواز کے محلات ہیں دس مربے میں جھوٹ نہیں بول رہا جاؤ روٹ سڑک پر بیس منٹ کار چلتی ہے اور غریبوں کے مکان گر رہے پانچ ارب لگایا پہلے وہ لوہا اپنا بیچا قصور تک ڈیکوریشن بنایا لوہے کا خوبصورت پھر بیس کروڑ لگا کر کھول کر وہ کباڑ میں بیچ دیا اب پھر سو ڈیڑھ سو فٹ ادھر ہے سڑک سو ڈیڑھ سو فٹ ادھر ہے سڑک بسیں قصور کی خالی جا رہی ہیں ان سب